یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حاقم یا قیوم یا مجیب الدعوات تو ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ بے شک ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں کیونکہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اے احسان کرنے والے اے بزل جلال ول اکرام ہم تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں اے شفقت کرنے والے اے احسان کرنے والے رب اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والے تیری رحمت کا واسطہ ہے تو ہمیں نیک مال کی توفیق دے تو ہماری کوششوں کو قبول فرما دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اپنے عبادت گزار شکر گزار اطاعت گزار بندوں میں شامل کر لے یا مالک الملک تو ہم سے گزر فرما ہم سے راضی ہو جا یا رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا بنا مم. ہمارے لیے حقوق اللہ حقوق الباد کی ادائیگی آسان فرما مم. یا رب العالمین تو ہماری کوتاحیوں کو ہمارے قصوروں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں رزق کے حلال عطا فرما مم. ہر حرام سے محفوظ رکھ رب العالمین یا رح، رحمان یا رحیم ہم سے خیر اور بھلائی کے کام لے لے اور ہم سے ہمارے شر کو دور کر دے ہمیں بیماریوں سے عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق فرما ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرما. یا, رب العالمین، یا ارحم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب فرما یا اللہ ہمارا انجام بخیر کر دے ربنا آتنا فی دنیا حسن تن و فل حسنا وقنا عذاب بنار اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا یا رب العالمین تو ہماری اولادوں اور ہمارے شوہروں ہمارے ازواج میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یا اللہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار بنا اللہ سارے انسانوں کے ہمیں خیر خواہ بنا ہر ایک کے لیے ہمارے دلوں میں ہم دردی اور محبت ڈال دے تاکہ ہم ان کو دنیا اور آخرت کی تکلیف سے بچانے کے لیے کوشش کر سکیں یا رب العالمین تو ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے ہماری اس کوشش کو قبول کر لے اس کام میں جس جس نے جو تعاون کیا ہے ان سب کی مدد فرما جنہوں نے اس کو پڑھا سنا اور آگے پہنچایا ان سب کی کوششوں کو بہترین طور پر قبول فرما کے بہترین جزائے خیر عطا فرما اللہ تو ہماری موت کو آسان کر دینا ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا ہمیں آخرت کے آخرت کے فتنوں اور آخرت کے سخت حساب سے محفوظ رکھنا ہمارا حساب آسان کر دینا ہمیں اپنے دیدار کی ٹھنڈک اور دیدار اپنا نصیب فرمانا یا رب العالمین تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا ہماری آنکھوں کو اپنے دیدار سے ٹھنڈا کرنا ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما ہمارے دلوں کی بچینیوں کو دور کر دے اور ہمیں سکون عطا فرما ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما سارے بٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا ربنا تقبل منہ ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم و تب علینا انکا انت التباب الرحیم و صل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد و على آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہوا اب آپ اپنے خیالات کا جو اظہار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس بارے میں جو قیامت کے حوالے سے جو آیات ہیں جس طرح سے ڈسکرپشن دی گئی ہے جو سینز بتائے ہیں اور جو ہیپنگز ان کی بہت زیادہ وہ بہت کلیئر ہیں اور بہت سکیری بھی ہیں اور اسپیشلی تمام آئی تھیں سکیری ہیں تھوڑی لیکن یہ والی جو ہے کہ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا یہ وہ رشتے ہیں جو سب سے زیادہ قریب ترین دنیا میں اگر کوئی تکلیف کوئی مصیبت چھوٹی بڑی آتی ہے تو یہ وہ سپورٹ گروپ ہے جو سب سے پہلے آپ کے آپ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا کہ یہی لوگ آ, یہ لوگ بھی نہیں ہوں گے یہ لوگ بھی بے وفائی کر جائیں گے اس کی دن کی سختی اور شدت بہت زیادہ مجھے اس آیت نے اسکیئر اور سم ٹائمز ہم انہی رشتوں کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کل کو یہی رشتے ہیں جنرس قرآن اٹ ریمائنڈ وی وانٹم بیٹر وی آر مدر وی وانٹم وائف But as time goes by, we forget that. And that effect of the Qur'an slowly withers away. So what plan should we make? What actions should be a part of our regular routine so that that feeling of Allah consciousness is maintained? The Qur'an is a solution. We should be connected with Qur'an always. I felt uh, I was most affected by Surah Al-Humazah. And I do feel that we've become so career-oriented. Um, goal orientated, whether it's children with their grades these days or whether it's people in their profession that uh, sometimes uh, we forget how important it is with children and elders observing us how we must maintain our family um, unit and our etiquettes and morals in the home and uh, I feel that in this fast life that we live um, connection to the Quran is so important and to be able to sit with the teacher and to be able to reflect so that our purpose of life uh, is maintained within our homes and within our lives I felt that this uh, surah really affected me I felt that this <laughs> surah really affected me I felt that this surah really affected me I felt that this surah really affected me that تو زبان اگر ہم استعمال کریں جیسے پہلے بچوں کو کہتے تھے پہلے سوچو اور پھر بولو بات کو تولو پھر بولو اگر ہم تھوڑی سی دیر سوچا کریں بات کرنے سے پہلے تو پھر کسی کا نہ دل ٹوٹے نہ کچھ ہو اور اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ میں نے وہ دی ہے تو وہ اچھائی میں استعمال کرنی چاہیے اس قرآن کو پڑھنے میں استعمال کرنی چاہیے یاد کرنے میں یا اپنے بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتانے میں اثر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے مسلمانوں سے ایمان لانے والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ یہ ان کا فرد بنتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کریں نیکی کی تعلیم دیں اور برائی سے روکیں آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کام بہت کم ہو گئے شاید یہی وجہ ہے کہ برائیاں قدر پھیل گئی ہیں اور ہم لوگوں کو سب کو چاہیے کہ توجہ دیں اس طرف بس اس قرآن کو پڑھ کے اللہ پاک ہمارے عمل پہلے بدلے اور پھر ہم دوسروں کو بدلے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے مجھے یہ بات بہت کلک کی ہے ایک سورہ لحب میں کہ ہم دوسروں کی ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے تو کانفیڈنٹ کے نام پر ہم ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی بدلیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہدایت دیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ان کو ترغیب دیں اور اپنے آپ کو اس طرح کا عملی نمونہ پیش مذاق اڑا دیتے ہیں کہ ہمارے رویے سے ہمارے پوسچر سے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مطلب ہم کوئی بہت اونچی چیز ہیں بڑی چیز ہیں تو ہمیں پہلے اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے نہ کہ ہم ہر وقت دوسروں کے اوپر ہی انگلی اٹھاتے رہتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ پر بار بار خیر اور بھلائی کے وقت لائے آخرا رب العالمین سبحان کا شد الیک